السلام علیکم و رحمۃ اللہ, اسلامی مرکز. اللہ, مزید بورا اللہ من شرور انفسنا ومن سیئات من اللہ فلا وبرکاتہ مرکزی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 یہ سورت المنون کی ابتدائی آیات ہیں جن میں اللہ عمارعزت نے اپنے مومن بند آبدی اور ہمیشہ کی فلاح کا اور کامیابی کا ذکر فرمایا ہے اور ان کے کچھ اوصاف ذکر کیے ہیں ہمارا موضوع یہ چل رہا ہے کہ ہم ان اوصاف کو پڑھیں اپنے آپ کو یہاں ڈھونڈنے کی اور تلاش کرنے کی کوشش کریں یعنی یہ اوسا ہمارے اندر موجود ہے یا نہیں کیونکہ قرآن پاک ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ہر دیکھنے والے کو اپنا چہرہ نظر آ سکتا ہے اپنے آپ کو تلاش کر سکتا ہے کہاں زیادہ اور کہاں موجود ہے اس پر کافی تفصیلی بات ہو چکی نمازوں میں بات واضح ہو چکی کہ خوشبو ظاہری طور پہ جھپ جانے کا نام نہیں ہے کہ ایک بندہ نماز میں یوں کھڑا ہو جیسے وہ تقریباً رکے میں ہے جھکا ہوا ہے خوشی جو ہے ایک قلبی عمل ہے ایک دل کا عمل ہے اور خوشیوں کی جو ظاہری علامت ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ صلاحت کی سنت کو اور آپ کے طریقے کو اپنی پوری نماز میں نافذ اور قائم کر یہ حقیقی خوش ہو ہے آپ کی نماز جو ہے مسلم کو مارئی تمونی مسلی کی آئینہ دار ہو نماز کی ادائیگی کے لیے نبی علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ اس کا خوب علم ہو وہ نماز کے ہر فعل میں ہر رکن میں ادا کیا جائے تو یہ حقیقی خوشی ہے یعنی دل کی خوشیت کے ساتھ ساتھ ظاہری جو حرکات ہیں ان کا سنت کے مطابق ہونا یہ خوشیوں کی علامت ہے اور اسی سے ہم جہاں غور کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ہماری نمازیں اس معیار کی ہیں یا نہیں اور یہ حقیقت ہے کہ نمازوں کی صحیح معنی میں ادائیگی ایک ایسی نعمت ہے جو دنیا اور آخرت کے تمام ازرار ہر قسم کے شر اور ہر قسم کے نقصان کا اضافہ کر سکتا ہے ان مسئلہ تنہا عدل خواہشہ ویل بن جو ہے وہ گناہوں سے خواہش سے روکتی ہے اور یہ بھی نماز کی صحت اور قبولیت کی ایک علامت ہے کہ نماز پڑھنے والا گناہوں سے بعد آ جائے اس لیے نمازوں کی صحیح معنی میں اقامت آمت مومنوں کے اگلے وصف میں آسانی کا باعث ہوگی والذین معرضون یہ دوسری خوبی ہے کہ وہ لغم سے احتراز کرتے ہیں بچتے ہیں لغم امور کا ارتقاب نہیں کرتے بلکہ اپنے آپ کو لغ ریاد سے بچائے رکھتے ہیں مظاہرہ کہ اقامت سلاد جو ہے یہ اس میں بہت حد تک امید و معاون ہو سکتا ہے نماز قائم کرنے سے انسان گناہوں سے اور نرم سے اپنے آپ کو بچا سکتا تو یہ دونوں آیا ہیں دونوں صفات جو ہیں آپس میں مربوط ہو کہ نماز کے اقامت سے گناہوں سے اجتناب بچاؤ بڑا آسان ہو جاتا جو لوگ نماز سے غافل ہیں نماز کا حق ادا نہیں کر پاتا ان کی زندگی کبھی حقیقی کامیابی پر استوار نہیں ہوگی اخر بھی خسارا تو لا اتنا ہے مگر ان کی دنیا کی زندگی بھی خسارے میں گزرے گی کیونکہ نماز جو ہے دنیا کے امور میں کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے بست میں بے صبر کوئی بھی حاجت درپیش ہو دو چیزیں اپنا لو دو چیزیں اپنا کر ہر حاجت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ ایک صبر دوسرا نماز صبر کے ساتھ اور نماز کی اقامت کے ساتھ مدد طلب کرو اپنے سارے امور میں کوئی حاجت آپ کو درپیش ہے تو آپ صبر کا مظاہرہ کیجیے اور افامت نماز پر توجہ دیجیے تو آپ کی وہاجت اللہ کی تافیت سے پوری ہوگی اور آپ کامیاب قرار پائیں گے صحیح بخاری میں ایک چھوٹا سا واقعہ جناب جریج رحمہ اللہ کا مذہب اور عیسائی تھے کسی وجہ سے ان کی والدہ نے انہیں بدگوا دے دی کہ تم زانیہ اور خواہشہ عورتوں کا منہ دیکھو بہت ہی دی ظاہر اور متقبی عبادت گزارو اور ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ انہیں فواہشہ عورت کا منہ دیکھنا پڑا جس بستی میں وہ رہتے تھے وہ ایک عورت نے ایک ناجائز بچہ جن دیا قوم اکٹھی ہو گئی اس کو ملامت کر رہی کہ تمہارا تو نیکا ہی نہیں ہوا یہ بچہ کہاں سے آ گیا اس عورت نے جریج کا نام لے دیا کہ یہ بچہ مجھ سے جریج سے پیدا ہوا پوری قوم جرائج کی کٹیا پر پہنچ گئی اور اس کو توڑ پھوڑ ڈالا کہ تم بڑے متقی بنتے ہو اور بڑے پرہیزگار بنتے ہو یہ کیا حرکت ہے پوری قوم جمع ہے اور وہ خواہشہ عورت بھی وہاں موجود ہے جو اس بات کا اقرار کر رہی ہے کہ یہ بچہ جو ریب سے یہ ایک بہت بڑی مشکل سامنے آ مالی خسارہ قابل برداشت ہے لیکن اگر عزت نیلام پہ لگ جائے یہ خسارہ قابل برداشت نہیں چنانچن اللہ نے بوزو کر کے دو رکعت نماز پڑھی اور اس بچے کو طلب کیا اپنی گود میں لے لیا اور کہا کہ تو بتا تیرا اصل باپ کون ہے حالانکہ نو مولود بچہ ہے جو بات نہیں کر سکتا جرائد رحمۃ اللہ اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کر چکے تھے اس نماز کے ذریعے دو رکعت نفل کے ذریعے اور اللہ نے وہ دعا سن لی اور اس بچے کو اللہ رب العزت نے قوت گویائی دے دی بات کرنے کی طاقت دے دی اور بچے نے سامنے ایک چرواہا کھڑا تھا اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ میرا بات قوم نے جب یہ سارا معاملہ دیکھا بچے کو بولتے ہوئے سنا تو اپنی اس حرکت پر بڑی پریشمہ ہوئی اور اللہ علیہ عزت نے اپنے اس نیک بندے کی عزت کو محفوظ رکھا اس کے تعلق ملہ کی برکت سے نماز کی برکت سے بس گاڑی میں بے صبر بس لو اپنے امور میں اپنے امور کی آسانی کے لیے صبر اور نماز کے ذریعے مدد فرم کرو مدد اللہ تعالیٰ فرمائے گا مگر یہ دو اثبات مستقل صبر اختیار کیے رہو اور نمازیں پڑھتے رہو بلکہ نوافل کی ادائیگی کا موقع ملے تو اس سے بھی ضرور فائدہ اٹھاؤ کیونکہ یہ نماز جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مراجات ایک ملاقات جب حقیقی خشیت کے ساتھ ادا ہوگی تو یقیناً اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کے امور کو سمحل لے کا اور ابدی راحت اور کامیابیاں ادا فرمائے گی تو اس مشغول کا فائدہ ہمارے لیے ہی انفرادی فائدہ بھی اجتماعی فائدہ بھی طبی اللہ رب العزت نے ولیغ المر کی جو ذمہ داریاں بیان فرمائی ہیں ان میں اقامت سولاد کا ذکر کیا اللہ دین امکنا بلاور اقام السولا وہ آدم اس کا امر و بالمعروف بنا ہوا بال کہ اگر ان کو ہم زمین میں اقتدار میں غلبہ دیں ان کو نمازیں قائم کرتے ہیں زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں رو اور نیکی کا حکم دیتے ہیں بنا ہوا بن کر اور برائیوں سے روکتے یہ چار ان کی ذمہ داریاں ہیں اقتدار پر فائز ہونے کے بعد باقی امور کی طرف توجہ دے یا نہ دے ایک آئے کریمہ نے شرک کا کلا کما کرنا اور توحید کی اقامت کا ذکر اور پھر نماز کی اقامت زکاط کا نظام ہے امر بالمعروف المنکر یہ اصل ترتیب ہے حکام کی کہ وہ اس ترتیب سے اپنی اس ڈیوٹی کو اور اقتدار کی اس امانت کو نبھائیں کیونکہ اس کے اجتماعی اور انفرادی فائدے ہیں تو یقیناً فلاد جو ہے یہ ایک نعمت عظمہ ہے دنیا اور آفرت کے لیے اور یہ ایک عظیم فائدہ کہ نماز کی اقامت سے اللہ رب ورثت گناہوں سے بچنے کی توفیق دیکھے اور اگر کوئی شخص نماز بھی ادا کرتا ہے اور گناہوں کا مرتکب بھی ہوتا ہے تو یقیناً اسے اپنی نمازوں پر نظرثانی کرنی چاہیے کہ نمازوں کی کیفیت کیا ہے کیا عالم ہے اور خوشبو و خطوع کی کیفیت کیا ہے کہیں نہ کہیں کمی موجود ہے جس کمی کی بنا پر شہزان کو مدخل مہیا ہو رہا ہے اور وہ آپ پر تابڑ توڑ حملے کر کے آپ کو گناہوں میں ملوث کر رہا ہے اور جو ایک نماز کی حقیقی لذت ہے بقرد عینی کی صلاح اس سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اگر نماز کی اقامت صحیح معنیٰ میں ہوگی تو پھر یہ دوسری خوبی ولدینہ لغ مغر ہو کہ وہ لغف سے احراض کرتے ہیں لغویات سے احراض کرتے ہیں اور لغویات میں نہیں پڑتے لغف امور وہ ہیں جو بے مقصد ہو کلام بھی ہوتا ہے اور لغف کام بھی ہوتا ہے کچھ لوگ بے مقصد کام بھی کرتے ہیں اور بے مقصد باتیں بھی کرتے ہیں لیکن جو حقیقی اور سچے مومن ہیں ان کی زندگی لفو سے پاک کی اور یہ ایک ماحول کے تقدس اور طہارت کی علامت کہ آپ کا معاشرہ آپ کا ماحول لفویات سے پاک لفو سے دور ہو تبھی مباحر نے جا بجا جنت کا ذکر کسی تنادر میں کیا ہے لا يسمعون نے فی ولا حقم و بلا کدت جنتی جنت میں کبھی لغف بات نہیں سنیں حالانکہ جنت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی کروڑوں اربوں لوگ جنت میں داخل ہوں گے مگر کسی کی زبان سے لغف نہیں سنیں لا يسمعون نفی ہے ولا و بلا کا عظیم نہ لغ نہ جھوٹ اور نہ بنا لا تسمع فیحا نہ جنت میں آپ کبھی لغب بات نہیں سنیں گے اور جنت ایک پاکیزہ ٹھکانا ہے اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ لغیا جو ہیں یہ ماحول کو پرا گندہ کرتی لغیا جو ہیں وہ انسان کی زندگی کو فاسد کرنے میں ایک بھرپور کردار ادا کرتی اسلام کی ایک حدیث ہے لا و ایمان و حد يستقیم قلبه و قلبیم قلبه قلب يستقیم, يستقیم لسانه کہ ایک بندے کا ایمان اس وقت تک سیدھا ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کا دل سیدھا نہ ہو اگر دل سیدھا ہے تو ایمان سیدھا ہوگا اور دل میں کجی ہے تیڑ بن ہے تو ایمان میں بھی کجی ہوگی اور فرما کہ اس کا دل سیدھا ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کی زبان سیدھی نہ ایمان کی استقامت دل کی استقامت کے ساتھ ہے اور دل کی استقامت جو ہے وہ زبان کی استقامت کے ساتھ اور اگر زبان لغویات کا ارتکاب کرے گی تو دل میں کجی آ سکتی اور یہ دل کی کجی ایمان کی کجی کا باعث ہوگی ایک اور حدیث کے رسول اللہ تم کا فرمان ہے کہ تم لا سے رول بغیر ذکر اللہ لا رول کلام بغیر ذکر اللہ فہم نہ کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ قسمت زیادہ بولا نہ کرو اللہ کا ذکر کیا کرو جب تم کوئی ارادہ کرو بولنے کا اور وہ بات لغم ہو شریعت کے مقاصد کے خلاف ہو تو اپنی زبان پہ کنٹرول کر کے اللہ کا ذکر شروع کرو اللہ کے ذکر کا اجر بھی ملے گا اور زبان کو آفیت بھی ملے گا فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ باتیں مت کیا کرو اور اگر کبھی کہیں باتیں ہو جائیں تو اللہ کا ذکر کر کے اٹھا کرو تاکہ اللہ تعالی کا ذکر لخذ باتوں کی حیبت کا اضالہ کر دے فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ مت بولا کرو فثرت الکلام بغیر ذکر اللہ اللہ کے ذکر کے بغیر جو بولنا ہوتا ہے کہ قصرت القلب یہ دل کی سختی کا باعث ہوتا ہے ایسے انسان کا دل رفتہ رفتہ سخت ہو جاتا ہے اس میں تفاوت اور خشونت پیدا ہو جاتی ہے جو کہ بڑا بیانک آزاد انسان کا سب سے بڑا مرض تاریخ مرض بیانک مرض حیبت ناک مرض وہ ہے جس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے اسلامی امراض تکلیف دے ضرور ہوتے ہیں لیکن مہنٹ نہیں ہوتے انسان کی روحانیت کو مصب نہیں کرتے بلکہ ایک انسان اگر صبر کر لے تو جسمانی امراض جو ہیں رفرد دراجات کا باعث بن جاتے ہیں مغیر السلام کی حدیث ہے باعث بندوں کے لیے اللہ رب السطند جنت میں بڑا اونچا درجہ تیار کیا ہوا ہے مگر ان کے عمل قاصر ہوتے ہیں ان کی نیکیاں اس درجے تک رسائی کے قابل نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بیمار کر دیتے اسے کوئی تکلیف دے دیتا ہے اور ساتھ ساتھ صبر کی توفیع دے دیتے وہ ان بیماریوں پر تکلیفوں پر صبر کر کر کے اس اونچے درجات کا اہل بن جاتا ہے اونچے درجات تک رسائی کی صلاحیت پا لیتا ہے تو جسمانی امراض نقصان دہ نہیں ہے زیادہ سے زیادہ اس انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے تو موت تو حامی اس سے کس کو مفر ہے اللہ ان موت محمد اللہ دلیل اللہ انہد الحلّہ غالب اکرم الخلاق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات پا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس زمین کی کشت کسی مائی کے لال کے لیے بقا نہیں ہمیشہ کی نہیں موت تو آنی ہی ہے جسمانی امراض نقصان دہ نہیں بلکہ بعد حالات میں بڑے مفید ہیں مگر جو دل کا مرض ہے یہ اگر باقی رہے قائم رہے اور بندہ توبہ کر کے دل کی امراض کی اصلاح نہ کر پائے تو یہ بڑی مہلک چیز ہے یہ مرض بڑا مہلک ہے یہ کثرت کلام جو ہے زیادہ باتیں کرنا یہ دلوں کی تصاوت کا باعث بنتا ہے دل سخت ہو جاتا ہے اور سخت دل انتہائی ایک بیمار دل ہے کیونکہ سخت دل جو ہے وہ نصیحت قبول نہیں کرتا اس انسان سے کہا جائے نماز پڑھو نماز نہیں پڑھتا حالانکہ کتنی عمدہ نصیحت ہے کہ اپنی پروردگار سے تعلق جوڑو یہ ایک تخوا ہے یہ ایک صفائی ہے تجکیہ ہے تصویہ ہے مگر اس نصیحت کو قبول نہیں کرتا وجہ کیا ہے کہ دل سخت ہو چکا ہے نبی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سب سے دور کون سا انسان اللہ تعالیٰ نے کس شخص کو سب سے دور پھینکا ہوا یہ شخص وہ ہے جو سخت دل کا مالک ہے جس کے دل میں سختی ہو ہر شخص اپنے دل کو چیک کر سکتا ہے کہ میرے دل کا عالم کیا ہے کیفیت کیا ہے جو دل ہمیشہ نصیحت کو قبول کرنے پر آمادہ ہو وہ دل رقیق ہے نرم ہے اور قابل تاریخ ہے اور جو دل نصیحت کو ٹھکرا دے نصیحت سے بھاگے وہ سخت ہے اور ایسے دل والا اللہ تعالیٰ سے سب سے دور اور یہ دل کی سختی کہ کثرت کلام سے پیدا ہوتی ہے ایک شخص زیادہ بکنے کا عادی ہو ہر وقت بولنا اس کی عادت اور فطرت ہو تم کو نبی تو ہو نہیں جو معصوم ہو تمہاری زبان معصوم ہو یقیناً اس کو ٹھوکنے لگتی ہیں غلطیاں ہوتی ہیں فضول گوئی ہوتی ہے تو اس کا علاج سنت اور سکوت کے ساتھ ہے خاموشی اختیار کرنا یہ ایک بہترین اعداد بھی ہے کہ جب تم کوئی لغم بات کرنے لگو تو زبان کو کنٹرول کر کے اللہ کا ذکر شروع کر دو اس کا فائدہ بھی ہوگا عجر بھی ہوگا اور یہ ذکر جو ہے اس کا ہر کلمہ شیطان پر کوڑا بن کے برستا ہے جب قیم فرماتے ہیں کہ انسان کا ہر ذکر جو ہے ہر ذکر کے کلمہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ شیطان پر کوڑے کی ضرور ہے جتنا زیادہ ذکر کرو گے اتنا تم شیطان کو کوڑے مار رہے. بالآخر یہ لعین اور الخیث کوڑے کھا کھا کر ماندہ ہو جائے جتنا فضول گوئی کرو گے اور ذکر سے دور رہو گے اتنا تمہارا شیطان طاقتور ہوگا قبی ہوگا اور تم اس کے مقابلے میں کمزور ہو جاؤ اور یاد رکھو کہ شیطان بہت بڑا دشمن ہے اس کی طاقت اس کی قوت اس کا تم پر حاوی ہونا بہت ہی نقصان دے تو کثرت ذکر سے شیطان پر گوڑے مارتے رہو تاکہ وہ زخموں سے چور ہو جائے تھک جائے ماندہ ہو جائے اور تمہیں بھر کے قابل نہ رہے تو یہ حدیث جس میں کثرت کلام کی مذمت ہے اور ایک نسخہ مہیا کیا گیا اللہ کے ذکر کا کہ اس زبان کو اللہ کے ذکر کے ذریعے کنٹرول کر لوں اقبام العام رض نبیر اسلام سے اسی ابدی نجات کا سوال کیا من نجات یا رسول یا رسول اللہ صلی اللہ نجات کیا ہے یہ نجات مقیم نہیں ہے دنیا کی نجات قبر کی نجات اور کل جب حشر کا میدان قائم ہو گیا وہاں کی نجات بڑا جامع سوال تھا اور آپ نے بڑا جامع جواب دیا اور میں لسانک اپنی زبان کو کنٹرول کرو لوں وب کے حالات تھے جو گناہ کر چکے ان پر رونا سیکھ لو رو. پشبانی ندامت ندامت کے آنسو باہم ال توبہ یہ ندامت ہی توبہ ہے ان پر رونا سیکھ لو بل یس کا اور زیادہ وقت اپنے گھر میں گزارو ہاں اگر کوئی نیکی کا کام ہے تو گھر سے باہر ضرور جاؤ کاروبار ہے یقینا جاؤ لیکن اپنے کام سے فارغ ہوتے ہی اپنے گھر لوٹ لوٹاؤ تین چیزیں نجات ابدی نجات کا ایک قیمتی نسخہ ہے اس میں پہلی چیز عملے کرنے کا لسان ہے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا فضول گوئی سے نغلیات سے گریز کرنا بچنا اور یہ ایک عظیم کامیابی کا راستہ ہے اترغیبت رحیمنظرے کی اس میں کچھ دو تین واقعات ہیں کسی زبان کے تعلق سے نبی رسدان کی حدیث ایک ہی جملے پر مشتمل ہے لیکن واقعی غالباً وہ دو جناب انس المارک رضی رہن پربھو ہرا رضی رہن کی روایت سے شیخ البانی نے اس کو صحیح الد میں ذکر فرمایا ہے ایک صحابی ایک غزوہ میں شہید ہو کر گر گیا صحابن کو گرتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ ہنی ان لکڑ شہادت ہنی الکڑ جنت تجھے شہادت کی بہت مبارک ہو اور جنت مبارک ہو نبی السلام نے جملہ سن لیا فرمایا کہ میں یوں تمہیں کس نے بتایا کہ یہ جنت ہے کیا تم اس کی زندگی کے بولے ہوئے جملوں میں سے ہر جملے کی گواہی دیتے ہو لا الح تکل مقی ما لا یانی ہو سکتا ہے اس نے کبھی بے مقصد اور فضول بات کر ڈالی یہ بات تم کیسے کہہ سکتے ہو زبان کا استعمال جو ہے اخروی کامیابی کے لیے ایک بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے تو لال لہو تکل مقی ما لا یعنی ہو سکتا ہے اس نے کبھی لا یعنی بے مقصد اور فضول بات کر ڈالی ہو باقی ابھی مانگ لایو نہیں ہے یا کبھی کسی معمولی شے پر بخل اختیار کر لیا اس کے بعد ایسی چیز ہے کوئی جس کا اسے کوئی فائدہ نہیں اس کے کسی بھائی نے مانگ لی اسے بھی نہیں دی خود بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہا بیکار پڑی ہوئی بیکار رکھی ہوئی اور اپنے کسی بھائی کو بھی نہیں دے رہا یہ پرلے درجے کا بخل تو فرمایا کہ ہو سکتا ہے اس نے کبھی کو کوئی ایسی بات کہہ دی ہو جو نہ کرنے والی ہو اور کسی معمولی شعر پر بخل کا مظاہرہ کر لیا ہو حالانکہ شہید میر کا ہے اور بعض حدیث میں یہ بات مذکور ہے کہ یہ جنگی عہد کے شہدا میں سے جب اس کی لاش دیکھی گئی تھی تو پیٹ پر پتھر بندا ہوا تھا اس نے بڑے فاقے برداشت کیے ہوگی اور بڑی بھوک برداشت کی ہوگی صحابہ نے یہ سب چیزیں دیکھی ہوگی بھوکا پیاسا لڑ رہا ہے پیٹ پر پتھر بندا ہوا زبان پہ کوئی حرف شکایت نہیں وہ فار سے مقابلہ کر رہا اور مقابلہ کرتے کرتے زخموں سے چور ہو کر گر گیا تو صحابہ اسے جنت کی مبارک دے رہے کہ دنیا کی راحتوں سے نجات بھاگی اب کوئی فاقہ برداشت نہیں کرنا پڑے گا اور کوئی بھوک جھیلنی نہیں پڑے گی نبی اللہ علیہ وسلم نے جملہ سن لیا تو آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہو سکتا ہے اس نے کبھی کوئی بے مقصد بات کہتی ہو کوئی ایسی بات کرتی ہو جو نہ کرنے والی ہو اور کسی معمولی شہر پر بخل کر لیا ہو تو یہ ایک واقعہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک واقعہ ہے جس غذبے کا پہلی حدیث میں یہ مہام ہے دوسری میں اس کی صراحت ہے ایک وہ چنگے عہد اور ایک دوسرا واقعہ اسی نوعیت کا کام نامی ایک صحابی کا جو نبی رسلام سے بڑی محبت کرتا تھا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ بتایا کہ میری محبت اگر زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو فقر و فاقا کی زندگی پر صبر کرنا فقر و فاقا کی زندگی پر صبر جو ہے کہ میری محبت اس قدر جلد تمہیں دے دے گی جیسے نشیب پر پانی گرتا پانی بہ رہا ہو اور بہتے بہتے کوئی نیچی سطح آ جائے تو پانی کتنی تیزی سے اس نچلی سطح پر جائے گا اور گرے گا نیچے کی طرف نشیب کی طرف فرمایا کہ یوں فخر و فاقا کی زندگی پر صبر جو ہے میری محبت کے حصول کا باعث ہے یہی کام صحابی ایک دن بیمار پڑ گئے نبی رحمان کو نظر نہ آیا صحابہ سے پوچھا تو صحابہ نے عرض کیا وہ تو بیمار ہے تو آپ اس کی بیمار برسی کے لیے گئے اور جا کر کہا کہ اب شر جا کہاں کہاں تم خوش ہو جاؤ یہ ایک مرد ہے بیماری ہے اس پر صبر کے بڑے فائدے ہیں تو کاپ کی ماں یہ سمجھی کہ نبی السلام نے میرے بیٹے کو جنت کی بشارت دے دی تو کاپ کی ماں جو اس عمدہ خبر پر خوش تھی کہا کہ کاٹ تجھے جنت مبارک ہو تم نے سنا نہیں اللہ کے پیارے میں حنبر نے کیا کہہ دیا کہ اب شر خوش ہو جاؤ تمہیں جنت مبارک ہو رسول اللہ صلی اللہ کے لاد بولی یا اما کاٹ ام کاٹ یہ بات نہ کہو کسی شخص کے لیے جنتی ہونے کا دعوی نہ کرو لعلہو اللہ فی ما لا یعنی ہو سکتا ہے تیرے بیٹے نے کبھی کوئی ایسی بات کہہ دی ہو جو نہ کہنے والی کہ یہ فضول گوئی اس قدر ایک حیبت ناک گناہ ہے کہ ان واقعات سے کیا سبق ملا کہ بڑے بڑے مشاہد صحابی سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے لیکن ان کی زندگی میں بھی اگر فضول کوئی آ جائے تو ان کی کامیابی لمحہ فکریہ ہوگی ان کی کامیابی پر تامل ہوگی عائشہ صدیق رضح نے نبی رسلان کی دوسری بیوی کو ٹھکنا کہہ کر جو ہے وہ بات کی کہ وہ چھوٹے قد کی ٹھکنی عورت اور میں عائشہ لقد کالے میں عائشہ تم نے ایک ایسی بات کہہ دی تمہاری یہ بات اگر زمین پر موجود سارے پانی میں ڈال دی جائے تو سارا پانی زہر سے بھر جائے حالانکہ یہ بات کہنے والی عمل مو میں نہیں ہے سید رہائش توہرہ متحرہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا ہوں اور جناب میرے پاس تو ہے تو مجھے بات کرنے کا حق ہے بڑا ہو چھوٹا ہو زبان کی حفاظت یہ ایسا مسئلہ ہے جو شرعی مقاصد بڑی اہمیت کا حامد تو لغو محرد ہو. کامیاب لوگوں کی علامت جن کو اللہ نے جنت الفردوس دینی ہے ان کی ایک علامت اور پہچان یہ ہے کہ وہ لغل سے ہیراس کریں گے نہ ایسا کام کریں کہ جو لغل ہو نہ ایسی بات کہیں گے کہ جو لغر سلام فرق نبیر اسلام کی حدیث ہمیشہ اس کام کی حرض کرو اس کام کی خواہش کرو اس کام پر توجہ دو یا اس بات کے حرض کرو کہ تمہارے لیے نافع ہو نفع بخش نفع بخش کام کرو نفع بخش بات کہو اور ایسی بات نہ کرو ایسا کام نہ کرو جو فضول ہو لایا یعنی ہو اور بے مقصد تو یہ نصوص اس امر کی ہمیں تبدیل کرتے ہیں کہ ہم اگر کامیابی کا حصول اپنے لیے چاہتے ہیں تو بہت حد تک زبان پر توجہ دینی پڑے گی زبان کے غلط استعمال سے سارے اعضا کو عذاب میں جلنا پڑے گا تبھی تو سارے آزاد صبح کے وقت زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ لیتے اتنی ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر جا ان تھا استخم بججتا اے, بججتا اے زبان اگر تو سیدھی رہی تو ہم سب کو راحت ملے گی اور اگر تو تیڑھی ہوگی تو تیری کجی کی بنا کر ہمیں بھی اللہ کے عذاب میں جلنا پڑے گا ٹیڑھ بن تیرا ہوگا عذاب ہمیں بھی جھیلنا پڑے گا تو سارے عذاب زبان سے روزانہ یہ انتظار کرتے تو بل ہم لغے مغرے دو لغو سے حیراض کرو لغیات سے اور فضول باتوں سے فضول مہمات سے برکتیں چھن جاتی ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کو شب قدر کی نشاندہی کر دی گئی تھی کہ فران رات جو ہے وہ لیلت القدر ہے آپ خوش ہو کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو آسانی سے نواز دی مسجد تشریف لائے تاکہ لوگوں کو جمع کر کے اعلان کر سکے لوگوں شب قدر کا تعین ہو چکے مگر مسجد میں دو شخص جھگڑ رہے تھے مباحثہ کر رہے تھے ان میں سخت کلامی اور تلف کلامی ہو رہی تھی اور یہ بڑا افسوسناک معاملہ ہے مساجد میں تلف کلامی کرنا جھگڑنا اور اختلاف کرنا آوازیں بلند کرنا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے شب قدر کی آگاہی دے دی تھی اطلاع دے دی تھی اور میں تمہیں بتانے آیا تھا مگر ان دو شخصوں کے اختلاف اور مسجد میں جھگڑے کی پر اللہ نے شب قدر کا علم میرے سینے سے اٹھا لیا اور چھین لیا اب وہ مجھے رات بھول چکے اب یہ ہے کہ رمضان کی جو آخری عشرہ ہے اس کی پانچ تاخ راتوں میں اس کو تلاش کر پانچوں راتیں جاگنا پڑے گا اللہ تعالیٰ سے اٹھا لیا تو جو لوگ مساجد کو لڑائی جھگڑے اختلافات کا اکھاڑا بناتے ہیں انہیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ یہ چیزیں برکتیں چھین جانے کا باعث بنتی ہیں پھر وہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں نقصانات کیوں اور ہماری زندگی تلخیوں کا شکار کیوں ہے ہمارے آئلی اور خاندانی امور تجارتی امور پریشان کن کیوں ہیں ہو سکتا ہے یہ ایک سبب ہو کیونکہ بدخلاکی بدہ ہاکی سے بولنا تلخ باتیں کرنا جھگڑنا فتنہ پیدا کرنا یہ برکتوں کے چھن جانے کا باعث بنتا ہے انسان سوچتا نہیں ہے اور ایسے موقع آنے پر فضول کوئی سے اعتراض نہیں کرتا اور سوچتا نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میری زندگی میں بے برکتی ہے بے سکونی ہے اس کا یہ ایک سبب اللہ کے گھروں کی عزت کرو اور اللہ کے گھروں کو اس فتنے سے فساد سے بچانے کی کوشش کرو تاکہ اللہ بھی راضی ہو اور تمہیں برکتیں حاصل ہوں دنیا کی کامیابیاں اور آخر کی کامیابیاں حاصل ہو تو آئیے اس آئنے کو سامنے رکھیں قد افلح المؤمنون کہ مومن تو فلاح باغ ہے جن کی پہلی خوبی یہ ہے کہ اللہ دین ہوں فراد خواش اپنی نمازوں میں و خلو کرتے ہیں اور اللہ دین محرض ہو اور لغو سے ٹوٹل اعراز کرتے ان کی زندگی میں ہر بات ہر عمل مقصدیت پر قائم ہوتا ہے تو یہ فلاح پانے والوں کی نشانی اور علامات ہیں ان پر خوب غور کیا جائے کچھ علامتیں باقی بھی ہیں اور اپنے آپ کو یہاں تلاش کیا جائے اگر موجود نہیں ہے تو یہاں موجود ہونے کی کوشش کی جائے طورت الرسوخ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے ساتھ اور اگر موجود ہیں تو پھر اس موجودگی کو اور قبی مضبوط اور مستحکم بنایا جائے اور اس کی توفیق کی مسلسل اصدا کی جائے اس کی توفیقی سے صالحات کی تکویر ہوتی ہے اور اس کی توفیقی سے رحمتیں اور برکتیں حاصل ہوتی ہیں بد توفیق تعالی اقول قولی اللہ تعالیٰ بصف اللہ علی بخر اللہ رحمۃ اللہ